اللہ وقف سید مل محمد والا آل و صحابی ویردوکم بعد ایمانکم کافرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم اللہمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی جاہا ایوہ الذین آمنون وسلم آ سل و سلام مع یا سیدی یا رسول اللہ وا <وعلان> آل کا وسام <وعلان> <وحس و حابك> کیا <يا> سہدی حبیب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 دے ایمان ایمانے حفاظت ہوگی دوستو پورفتن دور ہے حضور سید نا پیر محر شاہ گور بی ردی اللہ تعالی اپنے دورے فرمایا سی فتنیا کا دور ایمان کوئی لے کے جائے گا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 گھر کم ساری روپیے دلہ کی مہربانی جی وادی تے نعرے مارنے دو کما ہاں جی انہیں نعرے چ مارے ان کباڑا چا اللہ کی مہربانی آئے ساں تے کچھ دل چی جدو گیا ویلے ہو کے تر گیا میں کسمیا پہ تو المیا دس دساں ہوں میں اسلحہ ہی گل کر کیونکہ جس نوعیت کا جرم نا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 آپ آخیا نبی قدم اٹھا سا رب قرآن بنا قرآن سمجھ لو اج تو بعد جہ لف بولے قرآن رب بنا ہے وہی تقریر سنو گے کرو تبا کرو یا اللہ آج تو قرآن آج دے لفظ بولنے قرآن نو تیری صفت سمجھا گے کلام کلام تری صفت اے تے نال کائم یا نہ مخلوق نہ تیری شانا سفت مخلوق نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایمان بن گیا نہیں نہ اس گل کا ہوں اگلی سناو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 بالو صاحب پڑے پڑھے حضرت کیا میں ہیلی لکھے پڑھیا لکھ کمایا پچھلے تسبی کا میں آ مانا کی تسبی کا مان ہے ذکر کرنا میں دیں خدا تسبی کا مانا ذکر کرنا ہے یہ دنیا دی کہڑی کتاب کی ہے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 توے تھانے گل نہیں لبنی رب آخر ہوا حبیبا جی اج نہ رب خدا نہ تھپنا ایمان کا کھاٹا نہیں تو ہو تیسرا چوتھا اکیاما ایشا سدیقا سورت یوسف پڑی دیا انگلوں کٹن کا ذکر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 سڈے کوئی ہے جا نبی رحمت بھیجے کسی دی ہے ضرورت اصل نے خود رحمت مالک نہیں رب دی رحمت بھیجنے والا کون ہے اللہ تو کا اوی بن بیٹھے توجہ جی کی سلاح کیا کرنا کیوں اس واسطے کہ آج کل دے شائر جلنہ جی، وہ کوئی موت تے خودہ ہٹیا شائر من گیا موت تے خودہ نچتا سی یا کبالہ نال ٹھول چکتا سی وہ تھوں ریٹائر ہویا ہے تو حضرت اور انہاں تاں تے کلام لکھنے شروع کر دیتے ہیں اے تھے آج کل شائری اے میں پہ چل دی پہلا حضرت احسان بن ثابت تے مولا علی کردہ سی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 بی بچہ روندہ ہوئے تھے دودھ دو دے چھٹ دیا ہیں اما پاک اور ان ار سے خوش نصیب نو دودھ چا پلایا اور ایمان نال دس کی نافید رسالت دا آیا کوئی حد بننا نہیں حضرت حسن بطری دے علم دا لیکن آپ فرما دے میں نبی دے صحابہ نو بیکھی ہے علم دے اندر انہیں ترجے دے لوگ سن۔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 تو سو ش... رب سونے دا اپنے آپ شریق بڑائی کلو جی نات خانی اس طرح دے دیگر کئی کلام ایسے نے ناتخانیاں میں کفر گنا تو یقین کرنا میری رات اتنے لگ جائے انہوں بخت دے کفر نہیں مکنا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 کہ بارتھاں کٹ دینیاں اپنی طرفوں لکھ دینیاں مثلاں تورات ان دیوچ لکھیا سی کہ نبی مکہ وچاہون گئے قریشی ہون گئے اونا لکھ دیتا کہ نجران دے علاقے وچاہوے گا تو یہودی ہو گئے تھا وہ اپنے اللہ ہے گئے لکھ دیتا اپنی اپنے والوں جان بوجھ کے کیوں بھئی جے نہیں مٹھاؤں دے تو نبیوں तो फिर सा रौला मुख्या ड्रामा जरा चलिया जाने मुको हम अपना पैसे जनाब जी जा मरतबे चुदराहट ऊना बर्बाद किया जान बुझ के बदलना शुरू कर दिता रब सोना फरमा दब की कलाम जान बुझ के बदल लेंदे लें थी कलाम नैन गति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 ادھر آخیا میرا منہ جسن بھی صحیح مرن بھی نک میں اللہ ماں نے فرمایا رب کبی کرتا تاکہ کئی شدان میں مبلے گئے یورپ ہوں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 جیڑی قرآن دی آیت میں پڑھی ہے نا انتا ترجمہ مفہوم بیان کرنے لوک نڑاک سبحان اللہ سبحان آل ارشاد ربانی رب فرماندہ یا ایوہ اللذین آمنو انتو تیع فریقا من اللذین او تل کتاب یردوکم باد ایمانکم کافرین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 بچے نے نہ پچھو کوئی بچے ہے. ایک بالی غلام رسول سی کنارے آڑا جے لمدہ مولی غلام رسول یورپ چال لا کے آیا جدو واپس آیا تو کنے مسلمان وہ کہہ لگا شکر پڑو میں مسلمان واپس آ گیا مسلمان شکر میں تصا میں پنجاب یونیورسٹی نے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 کا ہے، صاحب پروفیسر ہے، او جو ادھر آن جان رکھیا سو، پتہ نہیں پروی آپ کبلا سی ہو رہی جو آن جان رکھا ادھر تے فیض لگا ہے وچو الیکشن لڑیا ساٹے میرے ہلکا تا ہی ہے اس وچ نعرا وجہ ہے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 اللہ <سؤال> سخی <سؤال> سلطان <سؤال> بہو سرکار فرما ہے تسبی پھر پر دل نہ <سؤال>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 मुहमद पाक देहूर दीब प्या और जिने सदके जावा जिन्हें मक्के शरीफ वाले जानवर संग उस रात नागो बोलते संग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 رب دی میرے مصطفح دی مصطفح دو میرے پاس ربدائی ویلے آپ پیدا ہوں دیا تشریف لیا کے مٹھ مٹی بھی جیڑا ہوں سنے نا جیڑا بکواس کرے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 نہ نا... اللہ روف ہے رحیم ہے بے کہ نہیں ہے بے بے بسم اللہ, اللہ روف بھی ہے تے, رحیم بھی ہے رب قرآن اپنے حبیب نو روف بھی فرمایا رحیم بھی فرمایا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 مولو صاحب جبابی جواب اللہ, مولی جی اللہ نام کسی نا اللہ نام کسی یہ دس رب قرآن فرما اللہ مومن نے قرآن اللہ فرما الجبار الزیس الپار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 پکا شرک ہو گیا توجہ سکھا مولوی جی حمیز سے چاہتا اللہ غیور اللہ بہت بڑا غیرت مند ہے سبحان اللہ بہت بڑا غیرت